الله الحمد الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى في شده الضخ وصقفا والوفا بالله الشيطان القديم بسم الله لا إِنَّا أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ صدق الله مولانا العزين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلنا للنبي يا أيها الذين آمنوا صلى تسلی ماں زخ شوقال بابا سلام تو سلام سیدی یا رسول اللہ سلام تو سلام سیدی يا حبيب الله صلاة وسلام لك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ یہی جی کہتی تھی بلبلے بل باغ جنا یہی جی کہتی تھی بلبلے بل باغ جنا حیرا کی طرح کوئی شیر بیان یہی کہتی تھی جنا ہے رضا کی طرح کوئی سے پڑا نہیں ہند میں واسف شاہ شو تب رضا کی قسم کل کے رضا ہے سو ساروں پر کبار کل کے رضا ہے خون خار خاروں برخبار آدا سے کہہ دو کہ خیر منائے نشر کریں ملک کے سکن میں سخد کی شاعری تم کو رضا مسلم جس سکھ چل دی ہو سکے بٹھا دیے قادر مطلب جلت لالو ہو امن وال دخبار آج زیادہ التجا فریاد ہے حق جل ابقر الناس دل زبانوں میں گاہ ہر طرح دل غلطی خطاط ہوں <سلام> صد حبیب فدا و شفا مالک ہر دوسرا شاف جزا مالک رکھا بے من مالک نا و شاف شف کافی مصطفا و مجتبا مطقا و مصطفا بسم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آن سبحان اللہ عبدالنف عمرین قرون روس جدید فرید الملت ودید رضی اللہ, اللہ تعالی <تصفح> آپ کی بارکات اور فیروز دستی کلوائے بول رہے تھے تو مجناب جناب سام مہینے کی مناسب سامنے رکھنے والا ایسی کا ذکر خیر کرنا چاہ کے گل کر جس وقت دلد. ہر طرف فتنا رافیت کا فتنا خواتر اپنا ہے ایک ایسا کمی جا چٹائی دکھے بیٹھ کے ضرورت اور ہمت جدو بھی کوئی کاتر اہل بات اپنی تربیت اور سامان دس ہو کے نہیںات کا کرنا بوڑیا نشین نشین دنیا کے دفے دفے بے پرواہ سفر ہو کی آخر فر بھی ہیں آئے بار جا فی آیا اسلام والے نبی نام اٹھا اندر چیریدار چھت پایا کارج اس خیر کرنا جانا ہستی نو دنیا امام ہے انتہائی فوجوں کے اور غور دروپ کرنا ان شاء اللہ جی جنا اپنی بنیادی تاختہ سماپت محسوس کرو کہ وہ شخصیت یہ اگر ان کا تذکرہ چھیڑیا جائے نا عملی اسلام بھی ہو جائے گی نظریہ دوستو بالکل ابتدار اللہ جلامی سورت بارے گل بالکل ٹن کہ آپ جڑا آپ رسول نبی سن مگر بہت ربی سنی حضرت نے اگر شریعت ہٹ کے نہ ہو باعث ضرور ہوتا مگر حجت حجت ہے موسا کلی گو نے اللہ یہ تو پتہ لگتا ہے نبی شان گڑی شان امت نسم کا طریقہ دسا جا ہے وہ دنیا جائے رب نے مجما جب ایک نقتا کانٹر دریا مجماحول دریا چاہیے جنادر ظاہری طور پر وجود دنیا چ رابل فرمان را کہ میرا بلی کتھے ہوئے گا میرا بلی کچھ مجموعہ مہربانی فرمانا ہلے تک سہنچ کا وقت نہیں ہے مہربانی پرماتما بندے کے ہاتھ نہیں رکھنا چاہنا ایک کرو میرے رکھو کیا فرنڈ دی ہے بولو سبحان اللہ دو تھا علیہ ملاقات اے تو سلام تفصیل والے نچنا چاہیے اشارہ مجمع پہ کوئی لائے جلدی تقریر تکبیر اللہ گل سمجھ رہا ہو نا مت مل بہر جی دو دریا زہری طور گل بھی خدر سلام کی گل سی صوفیاء نے چڑھیا دو دریاوئی دریا جب جی اہلی گل میں مگر قرآن شریف جان تو پہلے اللہ تعالی بڑی گہری گل کی اسم ویسے آیت شریف لگا نا گہرا نہیں ہے جو رب نے اتارا ہے رب اتارا ہے وہ سبحان اللہ لا الہ الا رب نے رب جدو بلایا جائے رسول وال سبحان اللہ منافک رب نے منافق کام کر کے منافق جب بنا جواب دل منافتی جی تو آجے والے آج چار یار حاجی کا جا کم برے دیکھو نا <متنسان> توجہ منافع <متنسان> رائے منافی <متنسان> رو تھی گا منافع آگے بجے تی آگے پورے میں کل جیب دنیا جا دیا اللہ دل بولے نا تر ترسے جو یار پوتے ہے میرے نوجوان دنیا لے لے جو یاد رکھو جنو سا بلائیے آدھے بلے آدھے چار بلے بلائیے جب ساجے بلے تک کے مفتی پیر سید مراتب علی نئے رب جو گا جو سورجوگا چند میرے نبی کا دربار لگے بخاری شریف ہو رہے تھے <تصفح> میرے نبی کا دربار لگے شام دے لوگ بھی بچے تھے شمر کے لوگ بھی بچے رجت دے لوگ بھی شام نج ی لوگوں نے ارد کی سور نے دعا کرنا میرے نبی نے ہاتھ کھڑے اللہ ہما بار نکلنا فی جمنے و شا دے نا یار بسے یمن نو شام بتتی پرواہ یمن والے مولے سونے نجد والے موے سونے واسطے میرے نبی نے پھر ہاتھ کھڑے کیتے اللہ ہما بار فی جمنے وشا میرے نبی نے پھر شام واسطے یمن واسطے دعا کی تیسری بار آپ چھوٹے میرے نویڈ فرمایا ہونا تھا سیا Oh, Let's <laughs> go. جڑا گستاخ ابھی نازاں بھی ہوئے گا جڑا گستاخ ہیاںدا بھی ہوئے سبحان الله سبحان الله هيا इंजन یہ میں جس وقت طالبتایا فلم ما والا را مجما عبی بین ایمان مسیح خوفہ مچھل جی مری رکنی آپ رام فمار ہے سنت جناب ہوا انج چی مچھی اطرا لگے لگیا پانی لگے مچھلی دفاع جنوب نے بڑا کچی معاملہ نہیں رہے بڑا کچی واقعہ پیش آیا مچھی سے میں برتن چھ گیا توجہ فرمایا جدو شیئر شاد کی رب کے قرآن آپ نے فوکا نہیں ماریا جی پانی بزو تو قطرہ لگیا قطرے قطرا لگیا قطرے قطرا لگیا قطرے قطرا لگیا قطرے مچھلا ہو گئی ماری جی گل سمجھ آئی رکھ لو کے گل سمجھ میں ہوگا امام ہوئے نی یا کا فرا دن کتاب منا کی امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی نے چار ہزار استاد حسن سمنا امام حسن میرے امام یاد ابو حلیفا کا استاد امام محمد باقر امام دینا پوتر امام جعفر صادق بھی استاد حضرت حسن ہے نکے نکے بال پیران ہرش بادشاہ چنگا بندہ سنا د سامنے خوش ہو رشید نے کی ہے ہے میں جنت آج کام بہت آج دا دل دے سستا ہارو رشیز سہ بھی ماملہ تو کی جاپس آیا نا اللہ پی خواب سٹ دل <سؤال> میں پڑھن لگا سا سرکار کدھر آیا رشید بادشاہ منڈی تا ہی سن سو سونے در ویخ گل کیوں کی اپنے پیلور مجلوب درویس دیا شرجا نہیں لی کوئی فکر سوزا نہیں خدا دی کر کے نام کا چلی ہزری رام دال فرما نے سا دل بنا سا نہیں سا دل جی سا ہے سا دل امرتا سو نے سدھا کیتا ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵਿਸਤਾਨੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਉਨ ਤਾਈ ਨੇ ਸਿਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਉਨ ਤਾਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੱਤੇ ਸਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ قرآن کو ماڑی بھی کرنے لگا شوقہ پی سکتا میں آپ لیا گل یہ بالکل مسال مانے جانے قرآن شریف مثال ہے دلہن تکوٹوایا دیا دن بھیا کی گل نیوک بھیا اگر ہوئے نا بھیا ہوئے خاندان بھی بھیا ہوئے سیادر چین اپنا چہرہ جگایا ہو رب ن بڑے بڑے آیا بڑی قرآن کی خدمت کی پر سونے گل یہ دلن ہو دلہن گٹ نہیں پہلے میرے, میرے نکاح میرے میرے سامنے. نے. قرآن دلویں آدھے چھپے راجتے گلا ہے کے ہرک پہ نبی شکایت سینے والے نہیں تو پوری جل جی موٹی جی گل بالکل موٹی جی گل موٹی جی گل بالکل جی جی دا اللہ کدے میں شروع کرتا ہوں کسی نے لکھیا شروع اللہ کے نام سے پر انہاں نے وہ عقل نہیں ہے ان گل کو سمجھ توجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا كل امر ذي بالم بْد فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابطر سبحان اللہ اللہ نبی نے فرمایا کہ جہر کم جہر کم ہوے عزت اعلی بتاح تعالی مجھ درمایا اگر شروع کیا جاوا برقرا شروع, شروع, شروع, شروع, جاو جو جاو شروع جن جن کر لو ترجمہ نیکی ترجمہ اللہ اللہ ایک تحقیق ماشاءاللہ سرور میرے حالات احمد اللہ <سؤال> خاندی اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> آپ نے کے اللہ <سؤال> کے نام سے ترجمہ میں رب کا نامی شروع پیاز اللہ کے رام سے میرے آج قرآن نے چکیا ادھر کرنا نیکیلا شروع اللہ گھر بمد یہ میں کوشش کرا گا کیمتی کی تاریخ بالکل بالکل گل ہے کہ جی سن مرچا شالا بندہ یہ ہے کہ سارا اللہ تاریخ کام دینی چیزیں نہیں لگی یہ بڑا خلاف انتر جیسا جا ہے کہا جاہدرکھو ملک کا وکٹوریا ہے سمجھے ملک کا وکٹوریا ہے تاج دندر ایک ہیرہ چمکتا ہے آج یہ بلو بلہ ثوبار دا ہے انہیں ہیرے دی روشنی سے انہیں ایک مہدی یا تنبا لے اس کی نہیں مغل بادشاہ سے ہے نا مغل بادشاہ مسلمانہ دلہ شاہ کے لئے مسلمانہ دلہ شاہ کے لئے اس تلہ مسلمانہ دلہ شاہ تلہاں تلہاں کے لئے ناشا ت نے بہت گلا بدل گئی بولا نہیں نےی با جی جی نے سوچھا میرے پاس تیادر بادی آسکے آنے کہ بابا تیری مجید وڑکتے پاکتے ہیں بچاریان پشور نہیں ہے میں تنہیں گاہ دس میں دیاں پر ایک بندہ سے تو انہیں دوسرے بندے دیاں کے شروعہ اٹھا ہوتا ایک بندہ دیکھا ہے اور ایک اور بندہ ہے یہ تو ایک اور آیا تو انہیں جنہیں لائی سینا انہیں کچھا بہا جاتا ہے کچھا بہایا بعد نے بے وقف شروع لکھی سلوار پچی پچی سال نہیں بال جناب لگے ہوئے نے یار یہ تیشہ بہت ہی بیکام خیر نہ انہوں نے دوبارہ رایا کہ یار پڑھا نہ کرو یہ میں راز کو طل <سؤال> کو جس سے تی میں اور امام علی السلام کا تقارر سمجھانا تھا سبحان اللہ یہ سمجھ نہیں پائی یہ کا سمجھ نہیں جا رہا ہے سمجھنا ہے اس سے کہا کہ چوبے کو ہوشیار شاش شاش چل کو یعنی توجہ بولتے پڑھے لکھے ادھر گیا ادھر نے پورا ماحول دیکھا دیکھا لیا مسلمان ہندوستان سینے مرے دکھتے آبا رب کی تو سمے میں تازی ہوں جنہیں چیر مارے کمان تیر لگ گئے آتا چھ سب اپنے بہت کر رہے ہیں سویرے فرقا کر کے میرے نے فرمایا آپ سرکار مرغ دئی ہے چلے میں بڑی بڑی جنگ لبا رہا اپنے نبی محبت اپنے نبی نال پیار بڑھایا جن جلندر نے اپنے رنگ روح مدی خوشی کے نکال دو مغل مدد اٹھارہ سو محبت بھی جگت بھی خریدنا پن سن سنیا سلابانی سنے گل یہ چشتی چور بھی جسم راضی ہوئے جادہ سلسلہ ختم ختم پہنا جی گل کر رہا ہے انشاءاللہ مزید تقریریں دور سے بالکل میںا کے بٹھا ہوا کیونکہ جنگل رکھے ہوئے जीने सरकार है जीने जिए किसकी जीए जीने जिए किसकी जीए जब तक सूरज चांद रहेगा किसकी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा किसकी तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा किसकी तेरा नाम रहेगा आस्ता मारिया कायदे रेगुलर फ्री जिंदाबाद मोहम्मद चार यार हाजी फदे कुतुब फ्री हा फ्री <آمین> بھیار نام بھی لوا گا آخر تنگ ہے کہ آخرکار بندے نے محنت کی ہوگا بالکل اپنی پوری بنیاد رکھنا پھر بیٹھ کے مشورہ کیا یا کوئی بھی مو کا ہے थोड़ा जे गल पूरा करवा ये बस یہاں وزن تو ہے۔ ماشاءاللہ بحال اللہ صاحب کون میں ہوں کیا مولوی نو خریدنا پوے گا مولوی نو خرید لے مگر یہ کام چیز والا مولوی پرانے کیا کوئی نبی لانا کام کرے مردا <سؤال> بلایا نہ مو مور بھی بہ سرک تنخواہ بندرو دروازہ <de> <islam. quote in Turns> تو جی کی کی خاتون کرنا بھی جا کے پھر لکھ دیا ہوتا بھی اگر نہ جی گر زمرد زمانے بندر یا زمرد زمانے کی بات نہ لی اپ بھی جا یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اینے ہوا کھول دیتا اخر کہ کھاتا جو ہے اخر کار دیکھو اب بھی کھے جیے تے تین نیا تھا سرکار اسی تے پھر کو کتنے واسطے آ رہا اینے جی دفتروں کھولیا پر سدکے جاواں قسم خدا دی کر کے انا تاریخ پٹ کو شٹی نہیں لکھیا ایسا سب پھر کیا نو کوئی سنی نہیں میرا پیر مہیلی بھی کیا سچے ساتھ رہتی ہے جو چھوٹ جو سچی دے گی نرم موڑی کو سام <تصفح> اپنے کام چلا چر کیا ہے موس لال پیار چیتا کرو ادھر ہو نبی پیار سی چکن مار کے مٹھی چل گئے کسی تھان دیا ہر لوگ چاہے چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہوئے چاہے تی رب دبی رب دار گا در Oh uh -huh. چھ سو روپیہ مہانا گریزا کو لوگ سدرائن اگر نہ ہو, بی بی دی نا ہو دی دارا اگر چھ سو روپیے کی گل نہ ہو چھ سو روپیہ مہینہ لیا جناب جہاں تھوڑا بوتا ہے کیڑی خاصیت جانور نگر بھی آدھا بہارا کو رات <سؤال> سیا والا ادھر میرے درگرام لے جن میرے جب نے بسماسان سے تفریح کی میری ماں نے مدی چپ مکے نے جرو لما سم سان سان پڑکایا رضا